آخر میں ایک نصیحت ہے میری گزارش ہے اگر کوئی بھی مسلمان ان آیات کو تدبر سے پڑھے صورت بکلا کی جو پہلی آیات ہیں اور آج میں آج کا جو کچھ ہو رہا ہے امت میں ان آیات کو اس واقعے کے سامنے رکھے آج کل جو یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں خود کچھ حملے ہو رہے ہیں اور فساد برپا ہو گیا امت میں اگر اس چیز کو دیکھیں آپ اور ان آیات کو بھی میں بیان کرتا ہوں ان میں سے بعض آیات تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی سمجھنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البقرہ میں سورت في نے وہی داقی لعتف صدوفل اور تک جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو کیا کہتے ہیں قال ان میں نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ فساد کرنے والا اتنی اندھا ہو جائے کہ وہ فساد فساد نہ سمجھے اسے اصلاح سمجھ بیٹھے ابن تفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات کے متعلق یعنی لا تعصوا في الارض وكان فسادهم ذلك معصية لله يعني زمين پر اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو فساد کیا تھا تلك تعالی کی نافرمانی من عصى الله في الارض او امر بمعصيه فقد افسد في الأرض بس جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی یا لوگوں کو حکم دیا نافرمانی کا تو اس بر فساد برپا کیا۔ لہذا صلاح الارض والسماء بالطاعه کیونکہ زمین و عثمان کی اصلاح جو اللہ تعالی بردارے میں اللہ تعالی فرماری سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں وقال لا الارض هم, هم المنافقون وقال الفساد هو الكفر تفصیل اور قبری نے فرمایا کہ فساد کفر اور اللہ کی نافرمانی ہے یعنی عام لفظ ہے پھر آخر تک بیان کرتے رہے اور وہ جمع جم صفی صفحہ مطلب جم صفی وهو الجاہل اقبائف رعی القلیم رقی المعرف جو سفی ہے وہ جاہل ہے جس کی رائے ضعیف ہے جس کی معرفت علم کم ہے جس کو نہیں پتا کہ مصالح اور مفاصد کہاں پہ ہیں ولیحد رسم اللہ نسا و سبیان صفحہ اس اللہ تعالیٰ نے بچوں عورتوں کو صفی کا لقد دیا و ما جئت من اولى تعطوا السفهاء اموالكم و قال عامة العلماء التفس قالت قال عامه هم النساء والصبيان तो इस आयत के मुतअल्लिक जो आम आलिमे तफसीर के उन्होंने फरमाया के इस आयत से मुराद ला تعطوا السفهاء اموالكم बच्चे और औरतें अलेन تو یہاں پر شیسف فرمات و حسفیم کہ وہی صفی ہیں وہی کم عقل ہیں وہی بے وقوف ہیں بلا لا علمون لیکن ان کو اس کا علم نہیں وہ نہیں جانتے کہ ہم ہی بیوقوف ہیں ہم ہی غلط راستے پہ ہیں یعنی عمامی جہل اور ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے انہم لائے علم اب علم کیونکہ اپنے حال کا بھی علم ہے کہ ہم کس حال میں ہیں انمل بح علم پھر غلطی بلجہل کہ وہ کتنا گمراہ ان کو اپنے حال کا علم نہیں ہے وضاء لکھا لهم ابلغ في ابلغ والبعد عن جائے اور یہ انتہائی ہے انتہائی ہے اندھے پن کی اور ہدایت سے دور ہونے کی ثم قال ابن كثير آگے صنفان منافق دو قسمیں ہیں منافق خالص ایک منافق تو خالص منافق ہے وہ منافق پھر من امفاق اور دوسرے قسم کا منافق وہ ہے جس کے اندر نفاق کا کو کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے اور سے بخار مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن نفی کان کا خالصا تین ایسی قسلتیں ہیں اگر تم سے کسی کے اندر ہو تو وہ منافق خالص ہے ومن کا نفی واحد تمن اور اگر کسی میں صرف ایک ہو ان تینوں میں سے کا نفی خسل من النفاق تو اس کے اندر ایک حصہ ہے نفاق کا حید ہوا جب تک کہ اسے چھوڑ نہیں دیتا منظ جیسا کدیب وَإذا وعد واحد اخلف عدۃ تمینا خان اگر بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے اور اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے متفق اور اس فساد کی وجہ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں میرا کیا حال ہے فساد بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فساد ہے یا اصلاح ہے بلکہ اس کو اصلاح یقین سے اصلاح سمجھتے ہیں اس کی وجہ بھی لتا نے بیان کی ہے رتا فرماتے ہیں، فی قلوب مرب فضادہ مرون ودہ مقامی یہ مرض کی کون سی مرض ہے دل کے اندر جو ہے یہ شبہات اور شہوات کی مرض ہے غلط فہموں کی مرض ہے شبہ ہے غلط فہمی ہے اور شبہت سے غلط فہمی سے شک پیدا ہوتا ہے اور شہوت سے معصیت ہوتی ہے اور دونوں فساد ہیں شک اگر دین کے معاملے کوئی شک پیدا ہو جائے تو صرف پھر آپ فساد کا انتظار ہی کریں پھر اسلحہ کا نہیں ہو سکتا اور اگر شہوت میں کوئی انسان پڑ جائے اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں پڑ جائے تب بھی امت میں کبھی بھی اسلح نہیں ہو سکتی فساد ہی فساد ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں جو لوگ جہاد کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو ان کے اندر بہت سارے بہت غلط فہمیاں ہیں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں تقریباً ایک سو چالیس کی کتنی کی غلط فہمی کا جواب دے چکے ہیں پھر بھی لوگوں کے اندر ابھی شک موجود ہے ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری غلط فہمیں موجود ہیں تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص قرآن مجید صحیح حدیث صحابہ کرام کے اقوال سر وسالح کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کرے ان سر دلائل کو چھوڑ کر کسی اور کو راستے کو اختیار کرے تو یہ نشانی ہے کہ وہ شخص اپنی ہوا نفس کا متبع ہے یہ واضح نشانی ہے اور ہوا نفس کی تباہ کرتے کرتے شبہات بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے اگر آپ نے غلط غلطیں دور کرنی ہے تو اس راستے کو چھوڑ دیں اگر آپ اس دلدل میں گھس جائیں گے تو یاد رکھیں دلدل کا ایک قائدہ ہے اگر کچھ دلز میں پھنس جائے تو حرکت نہ کرے جتنی پاؤں حرکت کریں گے اس کے اتنی وہ ڈوبے گا جلدی تو اگر کوئی شخص غلط فیحوں میں کہ میں پھنس گیا ہے اپنے ہم نفس کی تباہ کرتے ہوئے تو غلط فیحوں میں زیادہ نہ ڈوبے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اور حق بات کو سمجھنے میں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر دے اور جس کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسے رہراس پر ضرور لے کے آئے گا اور یاد رکھیں ہوا نفس کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حوالے نہیں کرو گے التسلیم التام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ربک لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجد فی انفوس حرج مم قضائح و يسلمون تسلیما اللہ فرماتے ہیں اللہ رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ کر دیں حاکم نہ مان جو جو میں جھگڑے ہوتے ہیں اختلاف ہوتا ہے اتنا ہی نہیں سمائیے جی دوفی انفوس میں ہر جمن مقبی پھر اپنے نفس کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ نے فرما دیا ہے کوئی اسلم و اور اس فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں اور اسے تسلیم کر دیں تو یہ تین طریقے ہیں نمبر ایک حاکم ماننا فیصل ماننا نمبر دو اس فیصلے کو سنتے ہوئے اپنے سینے کو چوڑا کرنا اور اس کو اپنا لینا نمبر تین اپنے سر کو خم کر کے اس فیصلے کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا اللهم صل دعائي هم علم النفع صالح بتوفيقك تفرما القرآن والسنه ترجلك بتوفيقك تفرما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين